وعليه ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونطعينه ونتغفره ونعوذ بالله من دو اکرام رضوان اللہ مجمین آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا علمیہ کہ مسلمان اللہ کی پہچان کو بھول گئے آج اگر مسلمان سے سوال کیا جائے کہ اللہ کون ہے تو مسلمان کو اللہ کا تعارف بھی نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کیا ہے اس کا بھی اس کو علم نہیں ہے بہت دکھ کی بات کہ آج مسلمان اللہ کی پہچان سے عاری ہو جائے. اللہ کی پہچان اس کے سینے میں ہے ہی دل و دماغ اللہ کی پہچان سے تالی ہو جائے. یا تو سمجھانے والے سمجھا نہ سکے یا اگر سمجھانے والوں نے سمجھایا تو ہم نے اسے سانوی حیثیت کہ توحید یہ ایک روکھا سا موضوع ہاں کوئی گرم نرم ہونا چاہیے دوسرے مسائل کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اس کو ہم خطرے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں لیکن جب معاملہ توحید کا ہو اللہ کی پہچان کا ہو اس وقت آگے ہمارے جذبات جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں تو اسی سلسلے کو سمجھانے کے لیے کوشش اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں کہ اللہ کی پہچان کروائی جائے اور یہ یقین جانئے کہ جب بندے کو اللہ کی پہچان آ پھر اس کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی پھر وہ سنت سے خالق محبت کرنے والا وہ شریعت کو اپنا مشن سمجھے گا جب اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوگی پھر آپ اس پہ ہزار عدیثے پڑھتے رہیں اس کے اوپر سینکڑوں جو ہیں دروس اس کے اوپر سنا سنائے جاتے رہیں اسے کچھ نہیں پارک پڑے گا ہاں جب اسے اللہ کی پہچان ہو گئی اللہ کی ذات اللہ کی طاقت اللہ کی عظمت اللہ کی قوت کا اندازہ ہو گیا پھر وہ شخص کبھی نمازیں نہیں چھوڑے گا وہ شخص کسی صورت میں سنت کا تاریخ نہیں بنے گا اللہ کی پہچان اتنی بڑی اہمیت کی ہم تو آج ہم نے جو کچھ سیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے توحید کے معنی توحید کا مفہوم اور کلمہ توحید کیا ہے اس کے معنی کیا ہے توحید کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے آئیے چار پانچ چیزیں ہم نے ان اللہ تعالیٰ سیکھ نہیں یہ نہیں کہ صرف سن لیا میں نے سنا لیا فلا صاحب چلے گئے ایسی بات نہیں سیکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہم کو سیکھ کر عمل کرنے کی توسیع تھا فرمائی یہ تو ہم سب جانتے ہیں قرآن قریب سورت الراب کے اندر اللہ سبحان ہوا تو بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں سے جب یہ ساری کی ساری ارباہ کو اکٹھا کیا گیا اس سولاد آدم کو اکٹھا کیا اللہ نے اور ان سے ایک وعدہ لیا تمہارا رب کون ہے اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالیٰ نے یہ وعدہ اس لیے لیا تھا کہ کل قیامت کے روز اس کا تذکرہ آگے آیت میں اللہ بیان فرما رہے یہ بندہ نہ کہہ سکے مجھے علم نہیں تھا اللہ نے پوچھا ساری دنیا کی آدم چلے کہ آخری انسان کی روح اللہ کے سامنے کھڑی البی تم تمہارا رب کون ہے سارے کہنے لگے کون اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب سب نے کہا تھا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے گواہی اس لیے لی تھی اوتولو یوم <غَافِرِين> تاکہ یہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں علم نہیں تھا ہمیں اس کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی پھر اللہ فرماتے ہیں یہ, یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارے باپ دادا شیر کرتے تھے میرا باپ جو تھا وہ گدی نشین تھا بہت ساری جو ہے وہ گدیوں کا مالک تھا میرا باپ بھی قبروں کو سیکے کرتا تھا ان پہ بکرے چھترے دیا کرتا تھا غیر اللہ کے نام کی قربانیاں کیا کرتا تھا غیر اللہ کے نام کے نوافل پڑا کرتا تھا تب پھر یہ ایک نیا آپشن آیا آج کل اللہ اس شخص کو اب اس کی کیا ہدایت کے لیے دعا کریں بہرحال اللہ اس ہدایت دے اس شخص کے نام کے نوافل پڑے جا رہے ہیں اللہ ہوا، بڑا حصور اور پڑھنے والے کون ہیں مسلمان جو کہتے ہیں مسلمان اور کسی کے نام کے نواب پڑھے جا رہے ہیں لیٹسٹ بات ہے کوئی پرانی بات نہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا چر کرتے تھے ہم بھی اس لیے مشرق بن گئے یہ بھی عذر ختم کر دیں گے اور یہ کہیں گے اللہ ہمارے باپ دادا چر کرتے تھے ان کی وجہ سے ہمیں علاقت میں ڈالنا چاہتا ہے اس لیے اللہ نے وعدہ لے لیا لو میرا پیکم تمہارا رب کون یہ سب نے کہا تھا اللہ ایک اللہ اب یہ سنیے لغت کے اندر جو ہے توحید یہ لفظ نکلا ہے وا شاد اس سے مصدر ہے اس کا مصدر ہے توحید اس کا معنی ہوتا ہے یو وا کسی چیز کو ایک ماننا یک ماننا توحید کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایک ماننا ایکتا ماننا واحد ماننا یہ ہے توحفید کا لوگی مانی اور اس کا شرع معنی جو ہے وہ شیخ امام محمد بن عبد الحال رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں توحید ہوا افراد قرآب اللہ صبح خانہ ہوا تو کہ اللہ کی عبادت کی جائے ساری کی ساری عباد اللہ کے لیے کی جائے یہ توحید کا وہ معنی کرتے ہیں اور ایک اور شیخ ہے شیخ ناصر وہ بڑی بہترین اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں شریح وہ کہتے ہیں توحید الشرح کے توحید کا شریح معنی سن لو وہ کہتے ہیں فراد الحقوق ہی کہ جو اللہ کے حکم وہ اللہ کو ہی دیے جائیں اور وہ کیا ہے وہ صلاحت حقوق وہ تین حق ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں کسی کے لیے نہیں وہ کونتے ہیں حقوق کو مل ملکیت کا حق اس زمین کا مالک کون اللہ پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی کسی نے اللہ کے ساتھ شراکت کائم کر کے نہیں بنایا بلکہ ساری کائنات کا مالک ایک اللہ یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ کا یہ توحید کی تعریف بیان کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں وہ حقوق کہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں اور تیسری وہ بیان کرتے ہیں وہ حقوق و عصما و صفا دن و صفات یہ جتنی اللہ کی ہیں اس میں وہ وحدا شریق اس میں کوئی شریک نہیں یہ توحید کے لغوی اور شرعی مان دونوں, دونوں آپ کے سامنے بیان کیے اسے یاد رکھیے گا کہ توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک جان یہ ماننا ہر حوالے کلمہ توحید کیا ہے لا الہ ل یہ دونوں اکثر شخص افراد جو ہیں وہ صبح صبح نماز کے بعد مل کے پڑھتے ہیں افضل ہو دیکھا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہوتے جبکہ یہ ایک بدھا یہ بداتے غیر مکفرہ ہے جو اکٹھے ہو کے پاڑ رہے ہوتے ہیں صبح صبح, صبح سلام پیتے ہی ابدل دکھ اللہ, ایلا اللہ لا ایلا اللہ اور آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ یہ غلط ہے ابدل دکھ صرف لا ایلا اللہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ لا الہ اللہ جو ہے یہ کلمہ توحید ہے اور یہ جان لیجیے کچھ لوگ اگر یہ کہہ دیں لا محبود اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے یہ بھی غلط ہے اگر صرف اللہ کو معبود مانا جائے یہ غلط ہے. اور اگر یہ کوئی کہہ دے لا خالف اللہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں صرف اللہ کو خالق مان لے یہ بھی اس حق ادا نہیں کرے گا یہ بھی صحیح مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا نہیں جو صرف اللہ کو خالق مانے اور اگر کوئی کہہ دے لا حاکمیت الا اللہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں حاکمیت کے لائق نہیں صرف اس پہ ایمان لے آتا ہے تو وہ شخص بھی مسلمان نہیں ہوگا ہاں یہ تینوں خوبیاں یہ تینوں کی تینوں کو بھی ہے اللہ معبود ہے مالک اللہ نہ حاکمیت آئے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکمیت والا نہیں ہے یہ سب ملا کے بنتا ہے لا الہ الا ایلا اللہ یہ ساری صفات ماننی پڑیں گی اللہ کی پھر جا کے سمجھ آئے گا پھر پتا چلے گا کہ واقعی یہ لا ایلا اللہ پیور تو ہی خالق تو مچھرے مکہ بھی مانتے تھے اگلے جمع انشاءاللہ شاء شام کے اندر بیان ہوگا تو یہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا آسمان کس نے بنایا اللہ نے بنایا زمین اللہ نے بنائی ارے بیٹے کون دیتا ہے کہتے تھے اللہ دیتا ہے یہ مچھرے کی مکہ کا کی تمام پاک بات لو اس معاملے میں انتہائی اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے ان سے پوچھو تمہیں اس کون دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمیں دادا رزق دیتا ہے ہمیں فلاں خبر والا یا فلاں بھوت دیتا ہے وہ نہیں نہیں اللہ رزق دیتا ہے بارش اللہ دیتا ہے ہوائیں اللہ چلاتا ہے آندیاں اللہ چلاتا ہے طوفان اللہ چلاتا ہے وہ کہتے تھے ہم جن کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تھوڑی ہے یہ تو اللہ کے قریب کرنے والی ہستی ہیں اس بنیاد پہ اللہ نے ان کو مچھر قرار دے دیا ہے کہ یہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے جن ہوں کو پوجتے ہیں جن کے نام کے چراغے چڑھاتے ہیں اس وجہ سے خالق تو مانتے تھے اللہ کو لیکن پھر جنگ کس چیز کی تھی کہ وہ اللہ کو ارا نہیں مانتے تھے خالق تو مانتے تھے معبود نہیں مانتے تھے خالق تو مانتے تھے حاکمیت کا انکار کرتے تھے اللہ کی صفات کا انکار کرتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائی کی تھی اور یہ جان لیجیے کہ یہ پہلے نمبر پہ یہ سیکھ لے آپ کہ یہ تینوں مانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوط نہیں کوئی خالق نہیں کوئی حاکم نہیں اور اس کے بعد اس کلم توحید کے دو حصے ہیں یہ بھی جان لیجیے اس کا علم ہونا ضروری ہے کلمے کے دو حصے ہیں کلمہ توحید کے پورے کلمے کے بھی دو حصے ہیں کلم توحید کے بھی دو حصے پہلا حصہ لا لا یقین جانیے ایسا زبردست کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ رن واہ تم الاح واہ یہ جان لو تم سب کا رب صرف دیکھ ہے وہ رحمان بڑا مہربان نہایت رن کرنے رہے لا اللہ نے سب سے پہلے انکار کروایا پوری دنیا میں کوئی الہ نہیں لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی بیٹے دینے والا نہیں کوئی بیفیا دینے والا نہیں کوئی رشک دینے والا نہیں کوئی طفان دے دینے والا اور چارنے والا نہیں کوئی ہمارے اوپر حکم چلانے والا نہیں کوئی قانون ساز نہیں کوئی دستور ساز نہیں اللہ نے سب کی نفی کروا کے فرمایا اِلَّ اللہ مگر یہ سارا حق کس کے پاس ہے ایک اللہ یہ ہے کلمے کے دو اس سے پہلا نفی انکار کیا جائے ساری دنیا کے الہوں کا تھا پھر آئند مثبت پازیٹو تین اللہ مگر ایک اللہ ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوئی ساری کفاق کا جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آتا بلّا پہلے نفی کروائی اللہ نے کہ تم میں سے جو کوئی انکار کرے گا تابوت کا یوم بلّہ اور اللہ پر ایمان لائے پہلا نفی ہو گیا کہ سب سوا کا انکار ایمانگ کس بلا نہ ہوا یہ بل ایک اللہ پہ یہ کلمے کے دو حصے ہو گئے یہ کلمے کا علم جاننا ضروری ہے اور تیسرے نمبر پہ اللہ اکبر بہت کلمہ کام سکھایا جاتا کلمے کی شروط آپ کو پتہ ہے کلمے کی شرائط بھی ہے جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے ہے کہ نہیں ہے جس کا وضو نہیں اس کی نماز اور جس کی حرام کی کمائی ہے اس کا حج بھی نہیں ہے یہ بھی جان لیجیے وہ دس حجے کر لے کوئی حاد نہیں کیونکہ حلال کمائی شرط ہے حج کے لیے حرام کمائی سے حج نہیں ہوتا میرا پرائز باؤنڈ لگ ہے سناتے جو ہے یہ کیا ہو گیا میں حج پہ جا رہا ہوں. بینک سے لون لے کے میں حج پہ جا رہا ہوں. اللہ کی عبادت کے معاملے میں پھر ہو جا اللہ کی قسم یہ سود لینے والا سود دینے والا اس کو دو دوا دو جب یہ مال لے کے اللہ کی راہ دینے کے لیے اس کے اس مال کو اس کے منہ پہ مارو کہ یہ تیری حرام کی کمائی اللہ کے ہاں نہیں قابل قبول یہ نہیں کہ ضرورت ہے اچھا لے لو ایسی بات نہیں میرے بھائی یہ اہل علم کے سامنے یہ بات باتیں ہیں ان لوگوں کو جب تک تبدیل نہیں کی جائے گی کہ تمہارا مال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں یہ حرام کی کمائی ہے یہ نچے کی کمائی ہے یہ جھوٹ بڑے اور دھوکے کی کمائی ہے یہ ہم نہیں لیں گے نہ اللہ کے کر میں لگے گی نہ اللہ کے دین پہ لگے گی نہ اللہ کی شریعت پہ لگے گی تیری کمائی کسی کا بھی نہیں ہے ارے وہ مشرقی مکہ اللہ وہ مشرقی مکہ مکہ کی تعمیر کرنے لگے بیت اللہ کی تعمیر کیسے کوئی بھی حرام کی کمائی نہ لائے حرام کی کمائی نہ لانا کوئی کوئی شراب کی کمائی نہ لائے کوئی سلا کی کمائی نہ لائے کوئی سوکھ کی کمائی نہ لائے روک دیا لہران کہ کوئی نہ لائے بیت اللہ پہ نہیں لگائے حلال کمائی لاؤ محنت مزدوری والی کمائی جو جائز ہے اس تجارت سے کمائی ہوئی مان لاؤ پھر بیت اللہ پہ لگائیں گے سب کے سب لوگ اپنی حلال کمائی لائے اور پھر اس کے بعد بیت اللہ تعمیر کیا گیا وہ مشرقین مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے گھر کو حرام نہیں لگتا اللہ اسی طرح میرے بھائی شرائط میں بیان کر رہا تھا کلمے کی شرائط سب سے پہلے کلمے کی شرط اور یہ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے اگر یہ علماء بہت کم سناتے ہیں بہت کم کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایک عالم کے پاس گئے اس سے پوچھا بھائی کیا کسی کا کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ کلمہ پڑا ہے کیا اس کا کلمہ ختم ہو سکتا ہے کسی جیسا نہیں کسی صورت میں اس کا کلمہ نہیں ٹوٹا انتہا ہو گئی یہ ہے وہ میٹھے میٹھے راستے کہ جو مرضی کرو تمہارا کلمہ مضبوط ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا یہ ان شاء آگے نواق اسلام بیان ہوں گے لیکن یہ سن لیجئے کلمے کی شرائط سب سے پہلے علم کلمے کا علم ہونا چاہیے یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ کلمے کی دعوت دیتے یہ کلمہ سیکھیے بہت پیارا کلمہ ہے ہمیں اس کا مانا نہیں آتا اس کی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کو لے کے اس معاملے کی دعوت ایک الہ الا اللہ کی مساجد میں لا کے دوسری کو یہ ہمارے مولوی صاحب نے لکھی یہ کاری صاحب نے لکھی یہ فلان صاحب نے اور بھائی تیری لا الہ الا اللہ کی دعوت کہاں گئی باہر سے تو تم مجھے یہ کہہ کے لایا تھا اور تمہیں رب کی پہچان کروائے یہاں کے تم ہمیں اپنے مولویوں کی پہچان کروائے کلمے کا معنی آنا چاہیے خالی نہیں لا الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا لیکن جب محمد عب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پیش کیا تھا پتھر پڑے اس کا مطلب ہے اس کلمے میں کچھ کرانت ہے کچھ ایسی چیز ہے جو اگلے بندے کو ٹارچر کرتی ہے شیئر کرنے والے کو تکلیف دیتی اس میں کچھ ہے سب سے پہلے اس کلمے کا علم ہونا چاہیے اس کے بعد یقین اس کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے انما المؤمنون اندینہ رسولی ثم لم صابو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر رسول پر پھر اس سے یقین کر لیا ثم لم یسابو <يَرْصَابُوا> شک نہیں کیا ہمیں کلبے پہ محکم یقین اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جو ہیں یہ جو کرچے کی گئی ہیں شرائط اور یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ قرآن و سنت سے علماء نے اکٹھی کر کے پھر اس کو شکل دی ہے اور آٹھ شرائط اس کی قائم, قائم, قائم کی ہیں تیسرے نمبر پہ اخلاص کہ یہ کلمہ کسی کے لیے نہیں پڑھ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ ہاں کس کو خوش کر رہا ہوں ایک اللہ اخلاص فلاس یہ تیسری شرط میں مختصر پڑھتا جا رہا چوتھی چرچ صرف سچائی ہونی چاہیے اس میں فری جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس لیے بانٹ رہا ہوں کچھ مفاد حاصل کر بالکل سچے دین مکل تین اللہ تین خالص ہو سچائی کے ساتھ اور محبت اس کلمے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اس کلمے کے لیے کٹ مرنے کا عدم ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ ایسے ہی اس کے لیے مجھے کٹنا پڑے گھر کٹ جاؤں گا لیکن لا الہی جزاق کر کے جوڑوں شاہتیں ہوتی ہیں ہو جائیں ساری کی ساری دنیا برباد ہو جائے لیکن اس کلمے سے محبت کرتا رہوں اس کلمے کے لیے میں اپنی جان دیتا ہوں اور پھر ان کے بعد ہے اتحاد لا الہ الا اللہ کی اطلاع کروں اس کو کبھی نہیں اس کے مقابلے میں کسی کے حکم کو نہیں مانوں گی اور اس کے بعد ہے قبول ہر صورت میں قبول کروں گا کبھی اس کو رد نہیں کروں گا ایسا نہ ہو تھوڑی سی شختی آئے تھوڑا سا معاملہ ٹائٹ ہو گرفت پکی ہو اور ساتھ لا الہ الا اللہ کا راد ہو جائے ہاں سارے ٹھیک ہیں سننے میں آپ بھائی سارے ٹھیک ہیں جڑا جگے صحیح اللہ ہو اور یہ کلمے کی شرائط میں شامل ہے قبول کرے گا راد نہیں کرے گا ٹھیک صرف ایک ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ حل عمل بے رہا ہو ٹھیک وہی ہے یعنی کہ سارے ٹھیک ہیں سارے کیسے ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد ہے ہر اس کا انکار جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی یہ آٹھ شرائط ہے کلمے کی کلمے کا معنی آپ کو سمجھا دیا اور اس کے بعد جو ہے کلمے کی میں نے آپ کو دو حصے بتلا دیے اور کلمے کی آٹھ شرائط آپ کو اور اس کے بعد سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے کے سارے انبیاء نے سی کلمے کی دعوت تو اس کی اہمیت کیا ہے اس کا فائدہ کیا اللہ اکبر ارے نوح علیہ السلام اٹھتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں یا قوم اے بد اللہ مال کو ملی اور میری قوم کیا ہو گیا اللہ کو چھوڑ کے تم نے دوسروں کو معبود بنا لیا پھر سارے علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں بھول علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اور اس کے بعد شوئے اسلام کھڑے ہوتے ہیں ارے وہ بھی یہی کہتے ہیں ہماری قوم کیا ہو گیا اللہ کو چھوڑ کے تم نے محبوب بنا لیا یوسف علیہ السلام اللہ حوال. کیا بات قید میں پڑے ہوئے قید میں پڑے ہوئے یہ بڑے بڑوں کا کام نہیں ہے عام بندے بھی نہیں کر سکتے اور بڑے بڑے بھی نہیں کر سکتے یہ کام کہ قید اور بند میں اللہ کی بادان یہ بلند کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام قید میں پڑے ہوئے اور یہ قید تھی قید عیاشی نہیں تھی قید کے نام پہ عیاشی نہیں تھی یہ وہ پیور قید تھی جو اصل قید ہوتی ہے جس کا تذکرہ کران کیا اس قید کے اندر پڑے ہوئے کیا کہتے ہیں ارباب متفر خیب املاحد ال کا ہاتھ اور میرے قید کے ساتھی ہو تمہیں کیا ہو گیا کیا مختلف رب یا بہت سارے हैं اچھے ہیں یا ایک इसकी اس کی مثال سمجھیں جن ان پڑھ ہوتے ہیں انہیں چلے مثال سے سمجھا دیتے ایک دکان ہو اس دکان سے آپ کو سبزی بھی مل جائے آپ کو فروٹ بھی مل جائے آپ کو جوتے بھی مل جائیں آپ کو کپڑے بھی مل آپ کو دال اور چاول بھی مل جائے چینی بھی مل جائے جو مال کو آ جائے آپ کو ادھر ہی چلتے ہیں ایک دکان سے سب کچھ مل جاتا ہے ایک دکان سے سب کچھ مل جاتا ہے ہر چیز ملے اللہ یوسف علیہ السلام بھی یہ کتابت ہے اللہ سبحان کرانے کریم میں فرماتے محمد صلی اللہ علیہ آپ سے پہلے جتنے آئے ہیں ان کی طرف ہم نے یہی بئی کی اور آپ کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں آپ کے لیے کوئی نیا مشن نہیں آ رہا کہ آپ یہ سمجھے کہ شاید میں محمد کو کوئی نیا مشن دیا تھا ہم نے آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان کے اوپر بھی یہی وئی کی تھی اور آپ کے اوپر بھی یہی وی کر رہے ہیں وہ کیا لا الہ الا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اپنی رب کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ ہر پیغمبر نے یہی کام کیا نبی علیہ السلام بھی اس مشن کو لے کے کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے اس بات کو بھی یاد رکھیں میں نکتہ واضح کرتا چلتا ہر دائی کے لیے ضروری ہے ان مولویوں کو پکڑو سمجھاؤ ہر دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دعوت کا نقطۂ آغاز توحید ہونا چاہیے ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھا رہے ہوتے تھے نا نکاح اللہ نکاح میں بھی توحید لاتے تھے کیسے وہ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اللہ شریف کیسی دات جس نے ایک بہترین اور بڑا ہی پیارا قانون بنا دیا نکاح یعنی نکاح میں بھی اللہ کی توحید کو لاتے تھے سب بھی اللہ کی توحید کو لاتے کوئی معاملہ اللہ کی توحید کو سب سے پہلے رکھتے تھے ہر دائف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز الہ راہم اللہ کلمہ توحید سے کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دے رہے ہیں اللہ کا حکم لے کے آگے بھائی دے سارے اکٹھے ہو گئے آپ نے کیا فرمایا اور او کہہ دو الہ راہم اللہ اللہ کے علاوہ کوئی فلی ہو کامیاب ہو جاؤ وہ تملی بل ارب عرب و عجم کے مالک بن جاؤ معلوم یہ ہوتا ہے توحید کے بغیر کوئی اسٹیٹ سنبھالی جا سکتی کوئی خطہ سنبھالا جا سکتا کوئی ملک سنبھالا جا سکتا نہیں اگر توحید کے بغیر کوئی ملک سنبھلتا کوئی ریاست سنبھلتی کوئی خطہ سنبھلتا میرے کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے فرما دیتے <تصفح> <خلال mencionar سلم> <لا الہ السلام> ہو بس تم کامیاب ہو جی. آپ نے تم العرب اس کلمے کو پکڑ لاؤ اور مالک لا بغیر توحید کے ملک نہیں سنبھلتے امن قائمی تو ہی بنیادی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں لا الا اللہ <السلام> اور پھر اس کے بعد اسی کلمے کی خاطر محمد ال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہب سے پتھر کھائے اس کے بعد ہجرتیں کی اپنا آبائی علاقہ چھوڑا اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے مزے سے ہجرت مزید کی طرف بچے راستے میں بگلکتے رہے صاحبہ نے قربانیاں دی سارے کے سارے مدینے پاک گئے ارے وجہ کیا تھی کیا ضرورت تھی کیا محمد کی ساتھی جان تھی کیا محمد کے قبیلے کی جانکی کیا محمد الرسول اللہ کوئی بڑی جیت حاصل کرنا چاہتے تھے ولہ ہی ولہ صرف اللہ کی خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے قدم اٹھائے اور اس کے بعد اس کلمے کو منوانے کے لیے بدر کا میدان سجا اسی کلمے کو سجانے کے لیے اور کا میدان سج گیا اور اسی کلمے کو سمجھانے کے لیے وہ کا لمبا سفر کیا اسی کلمے کو سمجھانے کے لیے وہ حنین کے میدان سجتے ہیں اسی کلمے کو سمجھاتے سمجھاتے ایک وقت آیا اسی کلمے کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صاحبہ سارے کے سارے مکے میں پہنچتے ہیں اور مکے کے اندر اللہ کے اندر وہ شرک والے جو بت رکھے ہوئے تھے وہ کس نے توڑے تھے آپ کو پتہ بتائیں سید علی رہتی ہے صاحب نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا ان بتوں کو توڑو جال ہاتھ تو عید آ گئی وہ شرک مٹ گیا اور جب تو آیا کرتی ہے شرک خود بخود اور مٹ جایا کرتا ہے وہی علی کو مشکل کچھ کہنے والوں و محمد اور رسول اللہ کے حکم پہ شرکی قدرے اتار رہی ہے علی اور کہہ رہے چال ہٹ تو آ گئی شرک مٹ گیا تو آ گئی علی مجھ کو نہیں حاجت روا دے یا رسول اللہ مدد نہیں یادم مدد نہیں بلکہ کیا یا اللہ مدد صرف یا اللہ مدد الباطل و حق آ گیا توحید آ گئی صرف مٹ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سارے کے سارے توحید کا یہ کلمہ کلمہ توحید لہراتے ہوئے پرچم لہراتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی علاقے میں بھیجتے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اور صحیح مسلم کے اندر آتے معاذ بن جبر مزید اللہ تعالیٰ کو بھیجتے کہ فلاں علاقے میں جاؤ یم ہم کی طرف روانہ ہو جاؤ جب جانا ہے سب سے پہلے تم نے دعوت دینی اللہ اللہ کے علاوہ تو اللہ ہے ہی نہیں اس چیز کی تم نے دعوت دینی اور دوسرے رواج میں آتا ہے الٰآ واحد تم نے توحید کی دعوت سب سے پہلے توحید اللہ اکبر اور اس کے بعد تو ہی جو ہے یہ دنیا اور آفرت میں امن کا نشان یہ تو کی اہمیت ہے وہ کیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذين آمنوا ولم لہم العمن وهم وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کیا شرک کو مکس نہیں کیا سمجھ نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تقریریں کی کسی کسی ایک تقریر کا کوئی حوالہ ہو میرے لم میں تو کوئی نہیں کیا آپ نے سٹیج میں ساتھ کسی عیسائی کو بٹھا لیا پہلے کتاب ہے کوئی واقع بٹھا لو کسی ابو جیل کو اپنے ساتھ بٹھا لو مکس نہیں سل اپنے ساتھ کسی مشرق کو بٹھا لو اپنے ساتھ اسے بھی بٹھا لو جو قرآن میں تحریف کا قائل ہے جو کہتا ہے قرآن پورا ہے ہی نہیں یہ قرآن نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے اللہ اکبر ارے اس وقت مسئلہ تو عید کا تھا لا الہ الا اللہ کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت میں کسی عیسائی کو شامل نہیں کیا کسی مشرق کو شامل نہیں کیا سب کے سامنے لا الہ الا اللہ رکھا کہ تم مانو گے میں محمد کے ساتھ ہی میرے اسٹیٹ بھی تمہارے لیے میرے ممبر ہو میرا بھی تمہارے لیے اگر شرک سے توبہ نہیں کرو گے میں تمہیں اپنے ممبر پہ تو کھڑے ہونے کی دور کی بات تمہارے ساتھ اپنے تعلقات بھی استبار نہیں کروں گا جو شخص تو کے ساتھ شرک مکس کرتا ہے مشرف کو بھی ساتھ لگا لیا جناب نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے لہذا کوئی راز دی آتا ہے اسے بھی بولنے دو اگر کوئی نور من نور اللہ کے نعرے لگانے والا آتا ہے تو وہ اسے بھی بولنے دو اگر کوئی خانی آتا ہے اسے بھی بولنے دو اگر کوئی جو قادیانی نہیں آتا ہے وہ اسے بھی بولنے دو اللہ اخبار یہ توحید نہیں ہوتی میرے بھائی توحید عید پیار میں نہیں چلے گی ایک نمبر تو اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا اور یہ یاد رکھیے ایمان جو ہے ایمان اس کی ابتدا ہی تو حصی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے چچا ابو طالب قریب المرگ مرنے کے قریب آپ آ کے بیٹھ گئے کہتے ہیں یا ہمیں میرے چچا جان کہہ دیجئے لا اللہ میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا کہ میرے چچا نا اللہ کار یعنی ایمان کے لیے سب سے پہلے تو عید ہونا ضروری کا میں نہیں لاتا ایمان میں عبد المطلف کے دین پہ مروں اسی پہ مارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا جہنم کے اندر اور وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے جوتی پہنائی جائے اور اس کی کھوپڑی جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح ابلنے لگے اور اس میں بھی کہتے ہیں نہیں جی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیم اخباروں میں پیار کرتے ہیں سیرت حضرت ابو طالب رضی اللہ اور کرنے والا کون کوئی ڈالتی نہیں سننی جو کہتا میں سننی ہوں تو بڑا بہت بڑا لیڈر اللہ اللہ ان کو ہزار سطح فرمائے میرے بھائی تو ہی توحید کو سمجھ لو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے یہ یاد رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے ممافلہ جو شخص سہال میں مرا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علاوہ ہے ہی نہیں دا فلا اللہ اس کو جنت میں داخل کر تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ممات دخل <الْجَنَّة> جو شخص اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہیں کرتا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا وہ مما صرف دخلندار جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے اللہ اس کو جانم میں ڈالے گا بے شک مواحد کی بڑی شان بل مواحد کی بڑی شان ایک حدیث میں آتا ہے ابن آدم ادیس تو گناہ گار بنتا ہے تو کیسے میں گنے گنےگار اکثر ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ مسجد میں نہیں آتے جمعہ پڑھنے نہیں آتے یار میں کس منہ سے نماز پڑھنے میں بندہ بڑا گنےگار یہ مسجد بنی کس کے لیے یا جیو گری بنی اور یہ گنہ گاروں کے لیے بنی ہے کہ مسجد کے باہر یہ گنہگار تھا جب اندر آئے گا یہ اللہ والا بن جائے یہ جنت کا طلب گار بن جائے میں بڑا گنےگار ہوں جمعہ پڑھنے یہ مسجد گنےگاروں کے لیے بنے یا دو آنکھ گرانے والا اللہ کا مابو بن جایا کرتا ہے یا اللہ کے سامنے منہ ٹیڑھا کرنے والا بلی بن جایا کرتا ہے اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے اللہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرماتم جو شخص شر کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ سبحان و جہنم میں گرائیں گے یہ آر کی نہیں ہے یہ مستقل جہنوی ہے اپنے سر کو کی بنا اور ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری کے اندر آتی ہے حدیث نمبر 3435 ہے اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے حدیث نمبر 28 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت کا نسخہ سن لو جنت کا فرمایا من شاہد اللہ ہو واهده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروه منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة كساتجة جنة كنصغة اور یہ وہ حکماں کا نسخہ نہیں ہے جن کو حکماں لوگ چھپا چپا کے رکھتے ہیں اور یہ وہ نسخہ ہے جو ہر گنہگار کے لیے تم کہتے ہو گنہگار کہ ہم نہیں آئے سنو فرمایا جوش اچائی تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی راہ ہے ہی نہیں باد شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ سبحانہ و نے اپنا کلمہ ان کی طرف پونکا یعنی مریم کی طرف پونکا وہ روح اللہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے بل جنت حق اور جنت بالکل حق ہے موجود ہے ہمارا ایمان ہے اور کوئی کہتا ہے بندارو حق کہ جہنم بھی حق ہے اد الجنہ الجن اللہ الجنہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا کان من العمل اگرچہ اس کے عمل نہیں بھی ہوں گے تو اللہ اس کو معاف کر اللہ حضر. اور یہ تو پکش اس کے دروازے ہیں یہ مسجدیں سی ابو برا رضی اللہ تعالیم کہتے ہیں نبی علیہ السلط نکلے ایک دن کافی دیر ہو گئی میں نے سوچا کہ شاید جو ہے نا کوئی مسئلہ ضرور ہے اتنی دیر ہو ہوگی نبی نہیں آئی میں توڑا کہ دشمن نقصان نہ پہنچا رہے ایک بار کی طرف گیا اس کا ایک دروازہ بند دوسرا بند تیسرا بند میں نے کہا لو یہ تو سارے دروازے بند اندر کیسے داخل کیسے ایک چھوٹا سا سراغ تھا میں اس سے جو ہے نا پہلے بازو گزارا پھر اپنا آدھا دھاڑ گزارا پھر اس طرح پورے کا پورا اس طرف نکلتا جب نکل گیا آگے دیکھتا ہوں تو محمد اور رسول ال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ فرمایا بہت یہ لو میری جوتیاں اور جو بھی مجھے ملے اس سے جا کے کہنا تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کی بشارہ دے رہے ہیں اور جس جی شخص نے کہہ دیا اللہ, یا اللہ اس کی شہادت دے دی اس پہ ڈس گیا اس کو جنت کی بشارت دے دو جو بھی تجھے یہ میری نشانیاں پکڑ اب وہ رہ رہا کہتے ہیں خوشی خوشی نکلا جوتیاں سینے سے لگائی ہوئی باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے عمر مل گیا رضی اللہ ہوتا ہوں میں نے کہا عمر یہ جوتیاں کس کی ہیں کہا یہ رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ یہ نشانی ہے اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی فرمایا جس نے لا اینا اینا اللہ کہہ دیا اس ڈٹ گیا شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی اگر کہ وہ کوئی عمل عمر رضی اللہ تعالیٰ دور کا ایک مارا اس کے سینے کے اوپر ابو رہا دور جا گیا اٹھایا اور ساتھ لیا آگے آگے ابو رہا پیچھے پیچھے سیدنا عمر پہنچ گیا رسول اللہ ابو رحرا رو رہے کمزور تھے اللہ کہ وہی ابو رہا جب چرائے پہ پڑا ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے اور اوپر عرابی لوگ بسو لوگ گزر جاتے تھے گردن پہ پاؤں راقی کہتے تھے دیوانہ پڑا ہوا کہتا نہیں اللہ کی قسم دیوانہ نہیں ہوں میں تو کئی اور سے بھوکا ہوں اسے چلا نہیں جا رہا بھوک کی وجہ سے لیکن ایمان کی بڑی فکر ابو رہا دودھ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے مارا ہے میں نے آپ کا پیغام پوچھا مر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آرتی یہ ہے آپ نے یہ کہا فرمایا ہاں آپ نے فرمایا لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے لوگ اسی بات کو پکڑ لیں گے ہم تو موائی اب چھوڑو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا عمر کی کہتا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا اور مر گئے ہے موبائی ہے مباہر پکا چکا گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات طار ہو جانا یہ اس سے بڑی بات ہم لوگ کہتے ہیں یار مر تو گیا ہے بندہ جو تھا نا اس کے اندر یہ بڑی کمی تھی او میرے بھائی اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کافر کو پتا چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے وہ بھی امید لگا لے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے یہ تو پھر مباہر تھا گنہ گار ہے تو کیا اس کے لیے معافی مانگ اللہ سے اللہ منفال اور ایک حدیث میں آتا ہے من قلبی جو خالی سے پڑھ لیتا ہے لا اور یہ ظاہری بات ہے جو کلمہ میں تو ہی سمجھ لیتا پھر نمازیں نہیں چھوڑتا وہ پھر پکا ہو جاتا اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوتا صحیح بخاری کے اندر آتا ہے حدیث نمبر 99 99 کیسے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اللہ کے رسول کن کے لیے آپ سفارش کریں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے اللہ کے رسول مسکرائے فرمایا وہ رہ رہا مجھے پتہ تھا تو سوال کرے گا مجھے پتا تھا تو پوچھے گا کیونکہ تو ہر وقت مجھ سے چنتا رہتا ہے دھیے لیتا رہتا کیا بات کیا شان ہے وہ رہ رہتا ہر وقت نبی علیہ السلام جب ہیں آپ کون جاتے ہیں وہ رہ رہا پین کاپی لے کے ہاں جی بکوز اللہ مجھے پتا تھا تم پوچھے گا کہ آپ کن کے لیے سفارش کریں سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرانا سن لو میں ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے سفارش کروں گا شفاعت کروں گا جو شخص لا الہ الا اللہ دل سے کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے مرتا مر جائے لوٹتا لٹ لڑ جائے لیکن تو نہیں چھوڑتا میں ہر اس بندے کے لیے سفارش کروں گا جاؤ پوری دنیا میں بتا دو میں ہر اس بندے کی شفاعت کروں گا جو مباہد ہوگا مباہد ہوگا اللہ سبحانہ سبحان و تعالی کے ساتھ شرک نہیں کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام میں کے اندر حدیث آتی ہے دو ہزار چار سو اکتالیس سمن اپنے کے اندر بھی آتی ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک آنے والا رب کی طرف سے آ کوئی فریشہ ہے اور اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے دو آفریں ایک ہی سلیکشن کر لی وہ کون سی دو آفریں کہا ایک آفر یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت کو اللہ نے ایڈوانس معاف کر لیا. یہ آفر لینی ہے دوسری آفر یہ ہے کہ کل قیامت والے دن آپ کی شفاش اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دوسری جو آفر تھی وہ قبول کر لی کہ میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا ہر اپنے اس امتی کی جو مواحد ہوگا تو والا ہوگا اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا اللہ کی ساتھ صفات ضموبیت میں اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا میں محمد کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا ان اللہ تعالیٰ اور اس سے بڑھ کے اللہ نے مباہد کو تو تحفہ دیا فضائل ہوں اس مباہد کی آخری سنا کے بعد ختم کرتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر نو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا فوت ہو گیا وہ موبائل تھا اب جنازہ پڑھنے والے آ گئے اللہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جناب کوئی بڑا بندہ آ جائے نا کوئی ایم پی ایم ایل جنازے میں اس طرح کے جنازے میں ایم پی آئے تھے ایم ایل اے آیا تھا منسٹر آیا اللہ یہاں سنو یہاں چاہے ریڈی چلانے والا فروٹ بیچنے والا سبزی بیچنے والا میلے کپڑے والا لیکن مباحد ہو مواحد نبی علیہ السلطلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے جنازے میں چالیس مباحد فورٹی چالیس مباحد تو عید والے شرک نہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ جس کے جنازے میں چالیس مباہد آ جائیں اور مل کے کہہ دیں نہ ہم شف آئند اللہ اللہ ہم سفارش کرتے ہیں کی اس کو تو معاف کر اللہ ہم چالیس کی سفارش کو قبول کر کے اس مواحد کی مفرت کر دیتے اتنی شان صرف چالیس کتنی صفحے بنی ہے ایک سو ایک صاف بنی ہے اس میں چالیس مواحد نہیں ہے تو ان کا کیا فائدہ پڑھ تو گیا اجر وہ لے گئے لیکن مردے کے لیے کیا فائدہ ہاں اگر چالیس مواہد کٹھے ہو جائیں اللہ اکبر اور جب موبائل کٹھے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب بھی ڈال جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے رو پڑے نا تو یقین کرو اللہ عذاب ڈال دو اللہ نے اتنی شان رکھی ہے یہ میرے بھائی یہ ہے تو ہی اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھے اس کو سمجھ لو اس کو سمجھ لو کمیاں ستائیاں میرے اندر بھی ہیں آپ کے اندر بھی ہیں بہت ساری ہم کر جاتے ہیں لیکن یہ ساری خطاوں کے اوپر اللہ پانی پھیر دے گا قلم پھیر دے گا کب جب عقیدے کے اندر شرک نہیں ہوگا ان اللہ تعالیٰ اللہ سارے گلام آف فرما دے گا اور بغیر حساب کتاب کے ان اللہ جنت میں داخل کر دے گا اس توحید کو سمجھ لیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ میں اس توحید کی قسمیں بیان ہو گئے تین قسمیں ہیں جانتے تو ہیں لیکن اس کی تعریف اس کی وضاحت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو ہے توحید عبوبیت کیا ہے الوحیت کیا عسم و صفات کیا یہ تین قسمیں ہیں توحید کی ہی جس کا علم ہونا ضروری ہے اسی کے اندر بندہ چیر کرتا ہے اور دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ تین قسمیں اس کی تعریف انشاءاللہ بیان کریں گے اقسام بیان کریں گے وضاحت کے ساتھ ٹکیل کے ساتھ اور اسی طرح اسم و صفات کے اندر بھی بیان کریں گے اللہ مجھے توحید کی سمجھ عطا فرمائے جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے عمل کی توفیق دے جو کچھ آپ نے سنا اور سمجھا اللہ آپ کو عمل کی توفیق ہیرو پورا الحمد للہ ان شمد اللہ دوست مسلم کی ہے حضرت بن سامت رضی اللہ تعالی بہت بڑے جوان تھے ان کی جب فاط کا وقت آیا تو ایک ساتھی تھے, دعبی تھے وہ تابی آ کے کہنے لگے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں ابادب انسامت کا آخری واقع ہے ایک جگہ میں پار رہا تھا ان کا کالا آٹھ بوس میں بہت لمبے چوڑے جوان تھے اور جب یہ کیسر وسرا کے محل میں پہنچے تھے تو ان کے بڑے قیمتی قسم کے قالین لگے ہوئے تھے یہ اللہ کا مجاہد پھر سبھی لوگ یہ تلوارات میں اس کے جو, جو ریشمی قالین تھے ان کو چیرتا ہوا کاٹتا ہوا وہ جو بادشاہ تھا دیکھ کے گھبرا کہتا ہے اس کو لے لو مجھے دل میرا دل نہ پھٹ جائے اس کے پاس لے لو نکال سے دو گے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کپڑے میں لیتے ہیں اجڑے ہوئے بال ہیں لیکن یہ اللہ کا ولی دشمن کے بادشاہ کے اوپر سپر پاور اس وقت کا بہت بڑا اماما تھا وہ اس کے اوپر اتنا ہوا تھا ان کی وہ بادشاہ بادشاہ تو تابی کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا میں دیکھا اور رونے لگا عبادہ کی کیفیت دیکھ کے میں رونے لگتا آدھا بھی رضی اللہ تعالم مضبوط ہوئے روتا کیوں اللہ حب. اور جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے نہیں رہا کرتا موت ہو نہیں اللہ سے نہیں ملنا اللہ سے ملاقات کرنی ان اللہ حب. ہم سب کو شوق ہے اللہ سے ملنے کا انشاء اپنے رب کا رابطہ دیدار کا وہ مالک اپنا دیدار کروا دے اور آدھا کہتے ہیں روتا کیوں مضبوط ہو کیا اللہ میں نے تمہیں ساری حدیثیں سنائی سارا علم بیان کیا فکر اور ہے اللہ ہو. کہتے ہیں سنو ایک اور حدیث تمہیں سنا دوں وہ کیا ہے من منشاہ اللہ الا الہ اللہ محمد اور رسول اللہ ہر الله اللہ علیہ اور سن لے عبد الرحمان سن لے جس شخص نے اللہ کی وہ کا اعلان کر دیا محمد کو اپنا رسول مان لیا ہر رم اللہ النار۔ اللہ نے اس کے اوپر آج کو حرام کر دیا دوتا ہے مضبوط ہم نے اللہ سے ملا تو میرے بھائی اللہ سے ملنا ہے نا سب نے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ سب ان تعالیٰ پیار موت آنی بعض لوگوں کو ہم مر جائیں کہتے ہیں میں کیوں مروں ابھی بڑا رستا ہوں اللہ کے بندے ہر دم تیار ہے مومن انشاءاللہ اللہ سے بلا جب اللہ بھائی اللہ ملب بھائی اللہ میں حاضر میں تیرا بندہ حاضر اپنے اپنی زندگی کو اپنے لائف اسٹائل کو اللہ کے ساتھ ہی ہو کے دکھارو ہر کم انشاءاللہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اگر تیار ہو تو پھر اللہ کی پہچان بھی رکھو اللہ کی ساتھ سفا کی پہچان رکھو انشاءاللہ شاء امید کرتا ہوں میرے بھائی اس توحید کو سیکھیں گے نا انشاءاللہ اللہ کی پہچان رکھو اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے دنیا کی کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں اللہ آپ کو صحت و حافیت عطا فرمائے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے خصوصاً میرے وہ بھائی جو اللہ جمعہ سے پہلے آئے اللہ ان کا آنا قبول منظور فرمائے اجر عظیم عطا فرمائے جو بعد میں آئے اللہ ان کا بھی جمعہ قبول فرمائے ان کو جلدی آنے کی توفیق دے ہم نے اس مسجد کے اندر شعبہ حص کا آغاز کر دیا ہم نے اپنے رب کی اس کتاب کی تعلیم دینا شروع کر دی اس کے لیے ہم نے اسپیشل اپنے محترم قاری عمران صاحب تشریف لائے ہیں یہاں پہ جو شعبہ حفظ پڑھا رہے ہیں شاء انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے ہوئے تعریف یہ نے ایک روایتی طرف سے ہم نہیں یہاں شروع کر رہے وہ ڈنڈوں والا رواج اور مار دھاڑ اور باقی ہو پکار ان ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا ہمارے یہاں ان شاء کی پڑھائی ہوگی اور ایک اچھی تعلیم دی جائے گی کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ جو قرآن پڑھے یاد کرے اسے اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے ان ہماری یہ بھی کوشش ہے اور ان کریں گے بچے کو ایک آئت کا ترما پڑھا دیا سال میں تین سو پینسٹھ آئسہ پڑ جائے گا انشاءاللہ کچھ تو سیکھے گا ساتھ اسے دعائیں سکھائیں گے اگر اس کا کوئی عظیم کھوت ہو جائے وہ آگے بڑھے کہ میں جنابا پڑھاؤں گا اس کے رشتے دار کی شادی نکاح ہو وہ کہیں میں پڑھاؤں گا ہم اسے دعائیں انشاءاللہ سکھائیں گے اس کی تربیت کریں گے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے والا ہوگا ان شاء اس کی تربیت کریں اور ان شاء وہ جو دوسرا جو نظام ایک چلتا آ رہا ہے بچوں کے خوف اور اکثر وہ فاص کرنے والے بچے ان کے فون ہی خشک ہو جاتے ہیں بےچارے تو تاث کے خوف ڈر کی وجہ سے ان کی نیندیں آرام ہو جاتی ایسی بات نہیں بالکل پیار والا ماحول انشاءاللہ مقصد ہے ان بچوں کو سکھانا اس کے آئی کیو لیول کے تحت اسے پڑھایا جائے کہ اس کا جتنا آئی کیو لیول ہے اتنا اسے سمجھ دیا جائے اتنا اسے سنا جائے اتنا اسے سکھایا جائے یہ نہیں کہ وہ دس پرسینٹ جی سکتے تو پچاس پرسینٹ تنہیں یاد کرنا ہونا تیری کھاد اتار لو اور یہ کون سے سی پڑھائی یہ پڑھا رہے ہیں یا بھگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس کے لیے بھیجیں انشاءاللہ بھیجیں گے نا اپنے ذہن بناؤ آداد دیجیے ان شاء اللہ ملے گی اس پہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلا جو پلان ہے انشاءاللہ اس کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں ہماری مسجد کے صدر انتظامیہ صاحب وہ بھی کوشش ہے ساری جو اپرادھ ہم کر رہے ہیں لوگ بیچے لیتے ہیں ہم بھی لیں گے انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے شوبہ اس کا معیار بنانے کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ فیس رکھنی ہے مہینے بعد جب بچہ کہیں نا فیس دو تو, تو باپ کو پتا ہو میرا بچہ ہٹ کرتا ہے یہ کون سا وہ بات چھوڑ دیا پڑھتا پڑھے نہیں پڑھتا ایسی بات نہیں لیکن ناظرے کے لیے ناظرے کے لیے سنیے ناظرے کے لیے ہم سو بچے کی کلاس انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگیٹ سو بچے ہم پڑھائیں اور ہر بچے کو ان شاء اللہ دیں گے مہینے اور وہ زکات میں سے نہیں ہوگا پیسہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ آپ سمجھے کہ زکات میں سے ہو ایسی بات نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ زکات میں سے نہیں بچوں کو شوق دلانے کے لیے ان اللہ ہمیں بھائی ملنے ہیں گے ایسے کہ جو سے ہٹ کے دینے کے بھی قابل ہیں تو سو بچوں کی کلاس ان اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں اس مسجد میں آنے قریب اور اس کے علاوہ مشاورت چل رہی ہے لیکن پروگرام سے آپ کو آگاہ رمضان المبارک میں اے کا پروگرام ایک اکاف خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے اس میں انشاءاللہ مشاورت ہو رہی ہے ایک فارم بنایا جائے گا وہ فارم یکم رمضان تک جو جمع کروا دے گا اسے انشاءاللہ شاء ایک اقاض کے لیے جگہ بھی دی جائے گی اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ خیری افطاری کا بھی بندوبست کریں گی ایک بھائی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میری طرف سے ہوگی شہری افطاری جتنے بھی افراد آئیں گے اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے بہت بڑا کام ہوتا ہے یہ بھی اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا اعتقاب ہوتا ہے سوئے گزار سوتے ہیں جب آئے موت کے سب کر لو ڈا سویا دا موبائل پہ لے ہو یہ کون سا اعتقاب اور یہ ڈرنا ہوتا ہے ڈرنا انشاءاللہ اس نے کلاسز ہوں تربیت و اصلاح کی کلاس عقیدے کی کلاس خلاصہ کلام پاس اس طرح دعاؤں کی کلاس انشاءاللہ تعالی اس طرح کا ہمارا پروگرام ہے اللہ ہم کو ان سارے پروگراموں میں کامیاب کرے اللہ ہم سب کو فقط اپنی ذات کے صرف <تصفيق> اپنی رات یہ ہمارے لیے ضرورت آ چیج ہے کہ اللہ صرف اپنی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے کی تفریح صرف اپنی رضا کے لیے کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اما بعد باغ خیر الحدیسی کتاب اللہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم